السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس میں اپنے جے ڈی بی سی کے لاسٹ لیکچر تک پہنچ چکے ہیں ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کے ڈفرینٹ سٹیپس ہم نے دیکھے ہیں ان سٹیپس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے آج ہم ذرا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ کیوز بھی دیں گے کہ نیکسٹ اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنے طور پہ تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ پڑھ سکیں گے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تو اس بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے اور کچھ چیزیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے آئے تھے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کام کچھ ڈفرینٹ کام ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے آ, بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم نے کالمس کے نام دیکھنے ہو یا اس طرح کے اور کام کرنے ہو تو کیسے ہوگا یا اگر ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹ ہو کے کام کرنا ہو تو یہ کام کیسے ہوگا یہ سارا کام ہم آج دیکھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں جے ڈی بی سی پہ تھوڑی سی اور ڈرائیور ٹائپس کے اوپر بھی آج بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیور جو ہیں وہ کیسے ہیں کیا امپلیمنٹیشن میں ڈفرینس ہے آپ کو کون سے استعمال کرنے چاہئیں کن سچویشنس میں تو آج ان ساری چیزوں پہ بات ہم کریں گے چلتے ہیں لیکچر کو آگے لے کے تھوڑا سا سو so, پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوشچن اٹھیں کہ یار ابھی تک میں کالمس کے ڈیٹا دکھاتا آیا ہوں کالمس کے نام دکھانے ہیں کیا کروں اگر میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ کالم column, کتنے کالمس ایگزسٹ کرتے ہیں میرے ریزلٹ سیٹ کے اندر تو کیا کروں کچھ اسی طرح کے اور سوال اگر آپ کے ذہن میں اٹھیں تو ان کا آنسر ہمیں کہاں ملے گا اور یہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں سو وٹ ایف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ مینی کالمز آر ان دا ریزلٹ سیٹ ریزلٹ سیٹ میں کتنے کالمس اویلیبل ہیں واٹ از دا نیم آف یور کالمس ڈفرنٹ کالمس جو آپ کے ان کے کیا نام ہیں آر دا کالم نیمس کی سینسٹیو واٹ از دا ڈیٹا ٹائپ آف اے اسپیسیفک کالم انٹیجر ٹائپ کا نمیرک ٹائپ کا ہے کوئی کریکٹرس ہیں اسٹرنگس ہیں بائنی لارج آبجیکٹ ہے بی لوبس یا جن کو ہم کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے واٹ از اے میکسیمم کریکٹر سائز آف اے کالم آپ کی کالم کی ورتھ کیا ہے کین یو سرچ آن اے گیون کالم اگر اس طرح کے بہت سارے کویشچنس آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوں تو ان کا جواب کہاں سے لینا ہے یہ ہم چیز دیکھیں گے ایک ورڈ شاید آپ نے سنا ہو جس کو ہم کہتے ہیں میٹا ڈیٹا یہ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے میٹا ڈیٹا کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا کیا چیز ہے ہم نے بہت سارے اب میں سے کوئریز کی بہت سارے ڈیٹا کو ڈسپلے کیا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری وہ جو پرسن انفو ڈیٹا بیس تھی اس میں ایک ٹیبل تھا ہمارا پرسن کا اس میں نیم تھا ایڈریس تھا فون نمبر تھا اور اس طرح کی اور انفارمیشن تھی اب اگر میں آپ کے سامنے ایک ٹیبل دکھاؤں جس میں ایک ایک کالم آپ کے سامنے رکھوں جس میں لکھا ہو ٹو تھاؤزینڈ تھری تھاؤزینڈ فور تو اس سے آپ کو کیا رزلٹ آپ نکالیں گے کہ کی کیا چیز ہے کیا یہ کسی صاحب کی سیلری ہے کیا کسی کی ٹیکس ڈیڈکشن ہے وہ ہے یا کسی کے گھر کا کوئی بجٹ ہے یا کوئی اور نمبر ہے کسی کے کسی اگزام میں نمبر ہیں کیا چیز ہے یہ 3000, 2000, 4000, 5000 یہ جو ڈیٹا ہے یہ کیا چیز ہے یہ آپ نہیں بتا سکتے جب تک کہ آپ کو اس کالم کا نام نہ بتاؤ اگر کالم کا نام ہوگا سیلری تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ 3000, 4000, 2000 جو ہے سیلری کو شو کر رہا ہے اگر کالم کا نام ہوگا ٹیکس تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو 3000 4000 5000 ہے یہ ٹیکس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر کالم کا نام کچھ اور ہوگا تو آپ وہاں سے انڈیکیشن آپ کو ملے گی کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ جو کالم کا نام تھا یہ اٹ ایک ڈیٹا ہے لیکن اس ڈیٹا نے کیا کیا ہے اس ڈیٹا نے آپ کو جو گیون ڈیٹا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے میٹا ڈیٹا یہی ہوتا ہے اٹس ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انڈر لائن جو ہی ہم بات کر رہے ہیں جس ویلیوز کے بارے میں وہ ویلیوز اصل میں کیا ہیں سلائیڈ پہ آپ کو یہی نظر آ رہی ہوگی اگزامپل جو میں نے دی ہے کہ ایک کالم ہے جس کے اندر کچھ ویلوز لکھی ہوئی ہیں ٹو تھاؤزینڈ تھری تھاؤزینڈ فور تھاؤزینڈ اب یہ کیا چیز ہے ٹو مجھے نہیں لیکن اگر میں ٹاپ پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ سیلری ہے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ ٹو سیلری کی کو شو کر رہا ہے تو یہ جو سیلری کا ورڈ ہے یہ جو سیلری جو چیز ہے یہ ایکچولی میٹا ڈیٹا ہے یہ ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے کہ جو نیچے نمبر پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں میٹا ڈیٹا کے اوپر ہم نے بات تھوڑی سی کی اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ میٹا ڈیٹا کو کیسے یوز کیا جائے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا اور اس کو ہم نے اپنے کوڈ میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے ریزلٹ سیٹ میں سے ہماری انفارمیشن آ رہی ہے جب ہم کوئری کرتے ہیں تو آنسر آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں کوئری کرتے ہیں تو آنسر ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میں ہوتے ہیں اور اس ریزلٹ سیٹ کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور وہ آنسر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں وہ ویلوز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اب جو میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن وہ بھی ایکچولی ریزلٹ سیٹ کا ہی پارٹ ہے سو so, اگر ریزلٹ سیٹ مجھے کالم کی ویلیوز دیتا ہے تو ان کالمس کے نیم بھی ریزلٹ سیٹ کو ہی پتا ہونے چاہیے تو ریزلٹ سیٹ میری وہ اینٹی ہے جو کہ مجھے یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ کالمز کا نام کیا ہے ٹوٹل نمبر آف کالم کیا ہے کسی کالم کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے یہ ساری چیزیں مجھے بتاتی ہے اب اگر میں نے یہ انفارمیشن لینی ہو تو مجھے کیا کام کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی جا کے ڈاکیومینٹیشن دیکھیں تو ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہوگا گیٹ میٹر ڈیٹا گیٹ ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا اس طرح کا آپ کو ایک میتھڈ ملے گا یہ جو میتھڈ ہے ہمارے پاس جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کسی ریزلٹ سیٹ کے اوپر تو یہ ہمیں ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا پرووائڈ کر دیتا ہے یہ ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی جیسے کہ کالم کے نیم ہے کالم کا سائز ہے کالم کا کالم کی ورتھ ہے کالم کی ڈیٹا ٹائپ ہے یہ ساری کی ساری انفارمیشن ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا کے اوپر ہوتی ہے تو پتا ہمیں کیا چلا کہ ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا ہمیں ملے گا ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ سے اس ساری بات کو جو بھی ہم نے کی ایک کوڈ کی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کوٹ کے اگزامپل دیکھنے سے پہلے کہ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گیٹر میتھڈ سیٹ کے, دیکھیں. کے آپ کو گیٹر میتھڈ ملیں گے گیٹ کالم کاؤنٹ جیسے ایک میتھڈ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ ٹوٹل نمبر آف کالمس اس ریزلٹ سیٹ میں کتنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کالم کی جو ویلوز ہوتی ہیں ان کو آر ایس ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کر کے یا گیٹ اینڈ کر کے ہم نے کالم کی ویلوز نکالنی تھی اور اس میتھڈ کے اندر ہم نے ایک انڈیکس بھی پاس کر سکتے تھے یا کالم کا نیم پاس کر سکتے تھے تو اگر آپ انڈیکس پاس کر رہے ہیں تو اکثر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل نمبر آف کالمس کتنے ہیں تاکہ آپ ایسا انڈیکس نہ پاس کر دیں جو کہ کالم کاؤنٹ سے ہی زیادہ ہو جائے تو so کاؤنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں کتنے کالمس ہیں گیٹ کالم ڈسپلے سائز یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اٹ ریٹرن دیکسممم وتھ گیٹ کالم نیم گیٹ کالم لیبل یہ ہمیں کالم کے نیم اور کالم کے لیبل بتائیں گے کالم کا نیم وہ ہے جو کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں رکھا ہے کالم لیبل وہ ہے جس کو ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے ہم اپنے کالم کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک طرح کا ایلیئس آپ سمجھ لیں کالم نیم کے لیے گیٹ کالم ٹائپ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ جو گیون کالم ہے اس کی ٹائپ کیا ہے کیا وہ ایک نمائک ہے ٹیکسٹ ہے بولین ہے کس ٹائپ کا کالم ہے تو اب جب ہم کوڈ دیکھنے لگے ہیں اس کوڈ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک کام کروایا جائے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم کالم کی ویلیوز پرنٹ کرتے آئے ہیں ہم جو ہمارا پرسن انفو کا ٹیبل تھا پرسن انفو کے ٹیبل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نیم کی ویلیوز آ رہی تھیں ایڈریس کی ویلیوز آ رہی تھیں فون نمبر کی ویلیوز آ رہی تھیں تو میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں اور ہم وہ آپ میرے ساتھ ابھی کریں گے پرفارم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کالم کی ویلیوز کے اوپر کالم کا نام پرنٹ کروں کرنا چاہوں تو یہ کیسے ہوگا تو so, میں ٹاپ پہ چاہتا ہوں کہ کالم نیم نیم والے کالم کی جب ویلیوز آ رہی ہیں تو میں ٹاپ پہ اس کا نیم پرنٹ کر سکوں سملرلی جب ایڈریس والے کالم کی ویلیوز آ رہی ہیں تو ٹاپ پہ ایڈریس کالم کا نام پرنٹ ہو یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو ذرا کوڈ کی اگزامپل میں دے, دیکھتے ہیں ٹاپ پہ ہمارا وہی امپورٹ جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل آپ کو نظر آ رہا ہے ایس کیو ایل ڈاٹ اسٹار اور کلاس کا نام ہے ہماری پبلک کلاس میٹرو ڈیٹا ایگزامپل इसके अंदर हमने एक मेन मैथड डिफाइन किया है और मेन मैथड के अंदर हमारे वही टिपिकल स्टेप्स हैं कि हमने एक ड्राइवर लोड किया है क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू फिर हमने कनेक्शन गेट किया है जो भी हमारी डेटा से थी उसे कनेक्शन गेट किया है और एक प्रिपेयर स्टेटमेंट को एक एसक्यूएल क्वेरी पास कर दी है सिलेक्ट स्टार फ्राम पर्सन अब इस प्रिपेयर स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी It will give us back some results which we have stored in a result set object. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کافی فیملیئر ہیں اب اور آپ کئی دفعہ ان کو پرفارم کر چکے ہوئے ہیں اب ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کالم کے نام کیا ہیں تو کالم کے نام جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ایز اے میٹا ڈیٹا آپ جو لائن دیکھ رہے ہیں نیا آپ کے لیے جو کوڈ ہے دیٹ از ہم نے ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اور ریزلٹ سیٹ کا گیٹ میٹا ڈیٹا فنکشن کال کیا ہے یہ جو گیٹ میٹا ڈیٹا فنکشن ہے یہ ہمیں ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا ٹائپ کا ایک آبجیکٹ دے گا جس کو ہم RSMD میں رکھتے ہیں گے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ آیا ہے اس میں نمبر آف کالمس کتنے ہیں تو آر کالم کاؤنٹ کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں دے گا ٹوٹل نمبر آف کالمس آپ کو یاد ہوگا کہ جبھی جو ہم نے کوئری کیا ہے وہ سلیکٹ اس ڈائریکٹ فرام پرسن تو ہم نے سارے کالم سلیکٹ کر لی ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرسن کا ٹیبل تھا اس میں چار کالمس تھے آئی ڈی نیم ایڈریس اور فون نمبر تو یہ چار کالمس ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کالم کاؤنٹ بھی فور آنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے اس کو پرنٹ کروایا ہے کالم نمبر آف کالمس کتنے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے آئے ہیں اب یہاں پہ ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ ہم کالم کے نام پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کالم کی ویلیوز پرنٹ کریں تو ایک فال لوپ ہم نے سٹارٹ کی ہے فال لوپ چل رہی ہے ہماری ون سے کیوں اس لیے ون سے چل رہی ہے کیونکہ ہمارے فرسٹ کالم کا انڈیکس ون ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوتا ون سے چل رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے یہ وہاں تک جا رہی ہے جتنے ٹوٹل نمبر آف کالمس ہیں ابھی ہم نے ریزلٹ ایٹ میٹر ڈاٹ گیٹ کالم کاؤنٹ جب کیا تھا تو ریزلٹ کو ہم نے نم کالمس کے ایبل میں رکھ لیا تھا سو نم کالمس کے ایبل میں وہ ویلو ہے جتنے ٹوٹل نمبر آف کالمس ہمارے پاس اس وقت ہیں تو ہماری فور لوپ اسٹارٹ ہوئی ہے ون سے اور یہ وہاں تک جائے گی جتنے ٹوٹل کالمس ہیں ہمارے پاس یعنی کہ ون سے لے کے اس کیس میں فور تک اور ہر دفعہ ہم i++ پلس پلس کہہ رہے ہیں یعنی i کی ویلو کو انکریمنٹ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم کالمس کے نیم ایک ایک کر کے نکالتے ہیں آر ایس ایم ڈی جو کہ میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل تھا اس کا ہم نے گیٹ کالم نیم فنکشن کال کیا ہے گیٹ کالم نیم فنکشن کو جب ہم آئے پاس کریں گے تو فرسٹ اٹریشن میں یہ ون ہوگا سیکنڈ اٹریشن میں ٹو ہوگا تھرڈ اٹریشن میں 3 ہوگا اور لاسٹ اٹریشن میں یہ فور ہوگا تو ایک ایک کر کے یہ ہمیں سارے کالمس کے نام بتا دے گا جب بھی کالم کا نام ہمیں ریسیو ہوتا ہے اس کو ہم ایک ویریبل سی نیم کے اندر رکھ رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ ہے اور اس کو ہم پرنٹ کراتے ہیں اور پھر ایک ٹیب پرنٹ کرا دیتے ہیں تاکہ اسپیس آجے جائے تو یہ فال لوپ کیا کرے گی فال لوپ کی ہر آئیٹریشن ایک کالم کا نام نکالے گی اس کالم کے نام کو پرنٹ کر دے گی اور ساتھ ہی ٹیب یعنی کہ اسپیس پرنٹ کر دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سکرین کے اوپر جب آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آئے گی تو سپیس کے ساتھ کالمس کے نام پرنٹ ہو جائیں گے یہ جو کالم کے نام ہم نے یہاں پہ پرنٹ کیے ہیں یہ ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا ٹائپ کی ہمیں انفارمیشن نہیں تھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کالم کے نام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا کے تھرو ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا کے اندر یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے سو ونس وی ہیو پرنٹڈ دا کالم نیمس ریسٹ سمپل یو ایو ڈنٹ آف ٹائمس دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ ویئر گوئنگ ٹو پرنٹ دا ویلیوز آف آر ڈفرنٹ کالمس اور یہ وائر لوپ جو اب آپ کے سامنے آئی ہے اس سے آپ بہت فیملیئر ہیں کہ ہم ریزلٹ سیٹ کا next method ایک ایک کر کے کال کرتے جاتے ہیں اور یہ میتھڈ جو ہے ہمیں اس میں سے ساری ویلیوز نکالتے ہیں اور ان ویلیوز کو پرنٹ کرتے ہیں جیسے جیسے ہم ریزلٹ سیٹ کا نیکسٹ method کال کریں گے ہم ریزلٹ سیٹ کے اندر ایک ایک لائن آگے چلتے جائیں گے اور ہر لائن پہ پہنچنے کے بعد ہر رو پہ پہنچنے کے بعد ہم اس رو میں سے آئی ڈی نیم ایڈریس اور فون نمبر کی ویلیوز نکالیں گے اور ان کو پرنٹ کر دیں گے یہ کام کرنے کے بعد ہم اپنے یو سٹیپ کریں گے یعنی کہ ایک کلیکٹر اپنا کیچ بلاک لکھیں گے اور اسے اس کے ساتھ ہی اپنا کنیکشن بھی کلوز کریں گے تو یہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا کو یوز کیا ہے اور ریزلٹ سیٹ میٹر ڈیٹا کو یوز کر کے ہم نے کالم کے نام بھی پک کر لیے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کالم کاؤنٹ کیا ہے کتنے کالمس ہمارے ریزلٹ سیٹ کے اندر ہیں تو یہ جو اس طرح کی انفارمیشن جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں آپ کے ذہن میں کوشچن اٹھ سکتے ہیں کہ جی مجھے کالم کے نام ہی نہیں پتہ تو وہ میں کہاں سے دیکھوں یا کالم کا کاؤنٹ نہیں پتا یا کالم کا سائز کیا ہے یا کالم کا لیبل کیا ہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ریزلٹ سیٹ کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا اور اس کے اندر یہ جو آپ کی کوئری ہے اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے کن کالم سے یہ بنی ہوئی ہے ان کالمس کے بارے میں انفارمیشن اور باقی اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن اس آبجیکٹ کے اندر ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اسے اس آپ گیٹ کر سکتے ہیں یا جاور ڈاک جو ہے آپ کو ایک ایگزاسٹو لسٹ پرووائڈ کرے گی کہ یہ یہ میتھڈ آپ کال کر کے ڈفرینٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں جاور ڈاک زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں چاہے میں یہاں پہ ریفر کروں یا نہ کروں جو بھی کلاس ہم پڑھتے ہیں اس کو جا کے جاور ڈاک میں ضرور دیکھا کریں تو اب ہم اپنی بنا لی ہے اپنا پروگرام بنا لی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے جب اس پروگرام کو ہم کریں گے تو آپ کے خیال میں آؤٹ پٹ کیا آنی چاہیے سب سے پہلے ہم نے کالم کاؤنٹ پرنٹ کیا تھا کالم کاؤنٹ تھا آنا چاہیے ہمارا فور اس کے بعد آنے چاہیے کالم نیمز ایک لائن کے اندر اور پھر کالمس کی ویلیوز تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آؤٹ پٹ ہمیں ریسیو ہوئی ہے یا نہیں اسکرین پہ آپ کے سامنے پرسن کا ٹیبل ہے اور اس میں چار کالمس ہیں آئی ڈی نیم ایڈریس اور فون نمبر جو آپ آؤٹ پٹ ونڈو نیچے دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے میٹر ڈیٹا کو کمپائل کیا ہے اور اس میٹر ڈاٹاپل کو ایگزیکیوٹ کیا اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ جیسا کہ ہم نے پروڈکٹ کیا تھا کہ نمبر آف کالمس آ رہا ہے فور کیونکہ ہم نے وہاں پہ پرنٹ کرایا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو تمام کالمس کے نام آ رہے ہیں آئی ڈی نیم ایڈریس فون نمبر اور نیچے کالمس کی ویلوز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہمیں نظر ہی آیا کہ میٹا ڈیٹا کو یوز کر کے ہم بہت ساری ایسی انفارمیشن لے سکتے ہیں جو کہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا جو ہماری کوئری ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے جس ڈیٹا بیس کے ٹیبل کو ہم نے یوز کیا ہے یا ایون ملٹیپل ٹیبلز کو ہم نے یوز کیا ہے تو ان کے کالمز کیسے ہیں اس کا اسٹرکچر کیسے ہے یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے یہاں پہ ایک اور ٹائپ کی میٹا ڈیٹا کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے اور وہ ہے کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل ہم یہ کویشچن آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹا بیس کی مینوپولیشن الاؤ کرتی ہے یا یہ ڈیٹا بیس جو ہے اسٹور پروسیجرز الاؤ کرتی ہے اس ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے اور اس طرح کے بہت سارے کویشچنز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس ڈیٹا بیس کا ورژن کیا ہے ان ساری باتوں کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا تو ڈیٹا بیس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کالر ہمیں ڈیٹا بیس کا نام چاہیے ڈیٹا بیس کا ورژن چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن چاہیے تو آبویسلی یہ انفارمیشن بھی کسی میٹا ڈیٹا کے اندر ہوگی ڈیٹا بیس کے کیس میں یہ انفارمیشن ریزلٹ سیٹ کے کیس میں کس چیز میں تھی ریزلٹ سیٹ کے کیس میں یہ انفارمیشن تھی ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کے اندر ڈیٹا بیس کے کیس میں اچھی انفارمیشن کہاں ہوگی ڈیٹا بیس کے کیس میں یہ انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کے اندر تو ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ہمیں ملا تھا ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ سے ڈیٹا بیس میٹا ڈاٹا کہاں سے ملے گا ڈیٹا بیس ٹائپ کا تو کوئی آبجیکٹ ہم نے بنایا نہیں ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹابلش کرتا ہے ہمارا کون یہ کنیکشن ٹائپ کا آبجیکٹ تو اس آبجیکٹ سے ہمیں ڈیٹا بیسڈ میٹر ڈیٹا کو ہم آبجیکٹ کون آبجیکٹ سے ڈیٹا بیس میٹر ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور پھر ڈیٹا بیس میٹر ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کے گیٹرز کال کر کے ڈیٹا بیسڈ میٹر ڈیٹا سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کس ٹائپ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کو اسکرین پر ٹاپ پہ نظر آ رہی ہوگی انفارمیشن کہ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ نیم ریٹرنس name نیم آف دی ڈیٹا بیس پروڈکٹ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ ورژن ریٹنس دا ورژن نمبر آف دس ڈیٹا بیس پروڈکٹ گیٹ ڈرائیور نیم کون سا ڈرائیور آپ نے استعمال کیا ریٹرنس دا نیم آف دا جے ڈی بی سی ڈرائیور یوز ٹو اسٹیبلش دا کنیکشن ودا ڈیٹا بیس از ریڈ اونلی کیا یہ ڈیٹا بیس ریڈ اونلی موڈ میں ہے بہت ساری اور انفارمیشن ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا بیس میٹر ڈیٹا کے تھرو پک کر سکتے ہیں ڈیٹا بیسڈ میٹر ڈیٹا کے تھرو جو انفارمیشن آپ پک کریں گے یا آپ کو کئی طرح کی ڈی اور بنانے میں ہیلپ کرے گی جیسے اگر آپ stored procedures بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ڈیٹا بیس اسٹور کو سپورٹ بھی کرتی ہے یعنی یہ ڈیٹا بیس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ ساری انفارمیشن بھی ڈیٹا بیسڈ میٹر ڈیٹا سے ہی آپ کو ملے گی ڈیٹیل uh, لسٹ کے لیے کہ ڈیٹا بیسڈ میٹر ڈیٹا سے کیا آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کنیکشن آپڈیٹ کی ڈاکیومنٹیشن دیکھیں وہاں پہ ڈیٹا بیس میٹر ڈیٹا وہ ہمیں ریٹریو کر کے دیتا ہے اور ڈیٹا بیسڈ ڈیٹا کی جا کے ڈاکیومنٹیشن دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ہمارے پاس جن کو یوز کر کے ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ کوڈ میں اس کا ذرا استعمال دکھا دیتے ہیں java.sql ڈاٹ امپورٹ کیا بیٹا ڈیٹا اگزامپل والا کوڈ ہے اس کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں شروع والے اسٹیپس میں جو چینج ہے صرف میں آپ کو بتا دوں گی سب سے پہلے ہم نے کلاس ڈاٹ فار نیم ڈرائیور لوڈ کیا اور کنیکشن گیٹ کر لیا یہاں تک ہم کافی فیملیئر ہیں کوڈ کے ساتھ اس میں کوئی ابھی نئی چیز ایڈ اپ نہیں ہوئی نیکسٹ جو چیز جو نئی آپ کے لیے ہے وہ ہے کہ کون آبجیکٹ سے ہم نے گیٹ بیٹا ڈیٹا کا فنکشن کال کیا ہے जो कॉर्न के ऊपर गेट मेटा डाटा का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये मैथड हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेटा टाइप होती है डेटा बेस मैटा तो हमने डाटा बेस मैटा डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है डी बी मैटा और कॉर्न डॉट गेट मैटा डाटा के फंक्शन से जब डेटा बेस मेटा डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो उसको हम डीबी मैटा डाटा में स्टोर कर लेंगे اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی بی میٹر ڈیٹا سے ہم انفارمیشن کس ٹائپ کی لے سکتے ہیں پیچھے ہم نے آپ کو جو چار میتھڈز بتائے ہیں ہم انہی کو یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں ڈی بی میٹو ڈیٹا ڈاٹ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ نیم اس کا اس نے جو ہمیں ریٹرن کی سٹرنگ اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں ایک ویریبل میں پی نیم ہم نے کہہ دیا ہے پھر پروڈکٹ ورژن ڈی بی میٹر ڈیٹا ڈاٹ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ ورژن جو انفارمیشن آئی پی ورژن میں ہم نے اسٹور کر لی ڈیٹا بیس میں ڈرائیور نیم میں ڈی نیم میں اسٹور کر دیا از ریڈ اونلی کو آر اونلی میں اسٹور کر دیا تو یہ چاروں میتھڈ جو ہم نے آپ کو پیچھے دکھائے ہم نے یہاں پہ کال کیے اور اس کے بعد ہم نے اپنا کنیکشن کلوز کیا اور ایکسیپشن وغیرہ کیچ کر لی اس پروگرام کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو پرسن ٹائپ کی ہمارے پاس جو پرسن کا ٹیبل تھا وہ ہم نے ڈیٹا بیس میں بنایا تھا پرسن انفو کی اور وہ ڈیٹا بیس ایکسس میں بنی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں ریزلٹ میں ایکسیس آنا چاہیے سملرلی ہم نے جو ڈرائیور یوز کیا تھا وہ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ٹائپ کا ایک ڈرائیور یوز کیا تھا ڈرائیور کے بارے میں ہم اور آج اور بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ جب ہم پرنٹ کریں گے تو ہمیں یہ ڈرائیور کی انفارمیشن ملنی چاہیے تو دیکھتے ہیں اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کے کیا ریزلٹس ہیں جب پروگرام ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ ڈیٹا بیس کا نام جو ہے وہ ایکسس آ رہا ہے اس کے بعد اس کے ورژن کی انفارمیشن آ رہی ہے اور ڈرائیور کا نام اگزیکٹلی exactly وہی آ رہا جو ہم نے دیا تھا جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج مطلب وہ ٹائپ آ رہی ہے جو ہم نے دی تھی اور کیونکہ اس ڈیٹا بیس میں ہم میٹیریل ایڈ کرتے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریڈ اونلی تو ہو نہیں سکتی تو ریڈ اونلی جو ہے وہ فالس نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو اب بھی آپ نے دیکھی بیٹر ڈیٹا سے ریلیٹڈ یہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں ہمارے ریزلٹ سیٹ کے اوپر ہماری ڈیٹا بیس کے اوپر ایسی انفارمیشن جو کہ ہماری ویلیوز سے ٹیبل کی ویلیوز سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ ایسی انفارمیشن جو کہ ہمارے ان ویلیوز کے ان ویلیوز کو بتاتی ہیں وہ اٹ سلف ویلیوز نہیں ہیں جیسے 2000 3000 علی احمد اس طرح کی ویلیوز نہیں ہیں بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ انفارمیشن کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ڈیٹا بیس کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتی ہیں تو ان کی ہم نے آپ کو ایگزامپلس بھی دکھائی ہیں کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے آپ یہ اپنے پروگرامس میں یوز بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈیٹا بیس سے کمیونیکیشن کی ہے وہ کنیکٹڈ موڈ میں کی ہے یعنی کہ ہم کنیکشن اوپن کرتے ہیں اپنی کوئری یا ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ یا کوئری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ہم ریزلٹس جو آتے ہیں ان کو پروسیس کرتے ہیں پھر کنیکشن کلوز کر دیتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی آپشن ہے جو کہ اسے ڈفر کر سکے یعنی کہ ہم جو ہیں کنیکشن کلوز کر کے کام کر سکیں اس آ, اس کیس میں آتے ہیں ہمارے پاس ایک نئی چیز جس کو ہم کہتے ہیں رو سیٹس تو رو سیٹس کے اوپر ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ رو سیٹس کیا ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ جے ڈی بی سی ہمارا ذرا آلریڈی کافی ہمارے لیکچرز اس پہ ہیں تو میں رو سیٹس جو ہیں ان کی ایگزامپلس آپ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کرا جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو وہ ڈاکیومینٹیشن میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں کچھ آگزیلری مٹیریل آپ کو ہینڈ آؤٹس کی فارم میں یا اس طرح سے پرووائڈ کر دوں گا ریفرنس مٹیریل یا آپ کو کچھ پوائنٹرز بتا دیں گے جہاں پہ آپ رو سیٹس کی ایگزامپلس دیکھ سکیں گے رو سیٹس کا کام یہ ہے کہ رو سیٹس دو موڈ میں کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے رو سیٹس بھی اویلیبل ہیں رو سیٹس سب سے پہلے تو بات یہ کہ ایگزٹ کہاں کرتے ہیں ابھی تک ہم نے پات کی جو پیکیج یوز کیا ہے وہ تھا جاوا ڈاٹ ایس رو سیٹس جاوا کی اسٹینڈرڈ ایکسٹینشنز جو ہیں جاوا ایکس کے نام سے اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو جاوا ایکس ڈاٹ ایس ڈاٹ رو سیٹ جو ہے یہ ہمارے ایکسٹینڈرڈ پیکیجز ہیں جس میں ہمیں ایڈیشنل فنکشنالٹی ملی ہوئی ہے اور رو سیٹس اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس رو سیٹس ہیں جے ڈی بی سی رو سیٹ ہے کیسٹ رو سیٹ ہے ویب روسیٹ ہے فلٹر روسیٹ ہے جوائنٹ روسیٹ ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے روسیٹس ہیں جن کے ڈفرنٹ فنکشنس ہیں ایک دو کو ہم ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ وہ کیا ہے بات کرتے ہیں پہلے کہ روسیٹس کی بیسک جو ہمارے میجر روسیٹ جو ہمارے یوز والا ہے اس کی کیا ایسی سگنیفیکنس ہے کہ ہمیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے وہ ہم اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم بات کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کراتا چلوں کہ جب ہم نے ریزلٹ سیٹ یوز کیے تو ہم نے کس طرح سے کام کیا ہم نے ڈرائیور لوڈ کیا تھا اس کے بعد کنیکشن اوپن کر دیا تھا کنیکشن اوپن کر کے ہمارے پاس کوئری آئی ہمارے پاس ٹی ایم ایل اسٹیٹمنٹس آئی ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا پر تھرو کریٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو اور اس کے بعد ہم نے جو ریزلٹس آئے ان کو پروسیس کر دیا اب ریزلٹس پروسیس ہونے کے بعد ہم نے کنیکشن اپنا کلوز کیا سو so, اس کا مطلب ہے کہ بیچ کا جو ٹائم ہے جس میں کوئری ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جو اس کے ریزلٹس پروسیس ہو رہے ہیں اس دوران ڈیٹا بیس سے ہمارا کنیکشن اوپن رہا بہت دفعہ میں نے بات آپ سے ڈسکس کی کہ کنیکشن جو ہے اٹس اے ویری ایکسپینسو ریسورس ڈیٹا بیس کے پاس لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں یہ ماڈل دیا جاتا ہے جیسے ڈاٹ کے اندر بھی ہے اور یہ اس کے اندر جاوا کے اندر بھی ہے کہ ہمیں ایسی فیسیلٹی دے دی گئی ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹ ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو رو سیٹ میں جو اسپیشلی میں نے ابھی ڈفرینٹ رو سیٹس کے نام لیے اس میں جو کیسٹ رو سیٹ ہے وہ پرٹیکولرلی آپ کے لیے یوزفل ہے ان سینس کہ اس میں آپ کرتے یہ ہی ہیں کہ ڈیٹا بیس سے اپنے ریزلٹس رو سیٹ میں لے آتے ہیں اور ان ریزلٹس کو آپ پروسیس کرتے ہیں ان ریزلٹس کو آپ پروسیس کرتے ہیں جو ابھی آپ نے اس میں روز ایڈ کرنی روز ڈیلیٹ کرنی ہے. روز کی ویلیوز اپڈیٹ کرنی ہے یا سمپلی ان کی پروسیسنگ کرنی ہے وہ سارا کام جو کہ ہم ریزلٹ سیٹ پہ کرتے آئے تھے وہ آپ اس رو سیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رو سیٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا وہ رو سیٹ آپ انڈیپینڈنٹلی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنا سارا کام کر چکتے ہیں تو آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو کے اس رو سیٹ کو دوبارہ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کر دیتے یعنی اگر ہم نے اس رو سیٹس میں کچھ چینج کی ہے کچھ رو کی ایڈیشن کسی رو کی اپڈیشن کی ہے تو ہم اس کو ڈیٹا بیس میں دوبارہ سے سیو کر دیتے ہیں یہ کیش پروسیٹ کی ایک اگزامپل ہے ہمارے سامنے ایک, ایک اس کی جو یوز ہے وہ ہے۔ تو فائدہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ڈیٹا بیس سے کنیکشن کلوز کر کے ہمیں ساری پروسیسنگ کی اپنے ساری جو بھی پروسیسنگ و بعد نے کنیکشن اوپن کر کے وہ پروسیسنگ سیو کر دی جو کام کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کا جو ٹیبل جس پہ ہم کوئری کر کے ڈیٹا لے کر آ رہے ہیں میں کاپی بن گئی اور اس کاپی پہ ہم کام کریں یعنی کہ جو کلائنٹ اینڈ پہ یا جہاں پہ ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں اس اینڈ پہ میموری کا یوز بڑھ گیا کیونکہ آپ وہ سارا اٹھا کے کاپی میموری میں رکھ رہے ہیں اسی کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں لیکن کنیکشن کا اوور ہیڈ جو ہے وہ کم ہو گیا کیونکہ کنیکشن آپ نے رو سیٹ ریٹریو کرتے ہوئے اوپن کیا کنیکشن کلوز کر دیا روسیٹ کے اوپر آپ نے کام کیا جو کام بھی آپ نے کرنا تھا کنیکشن دوبارہ سے اسٹیبلش ہوا روسیٹ کی ویلوز اپ ڈیٹ ہو گیا ان دا ہے وہ ہمارا فری ہو گیا تو روسیٹ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو ویلوز پڑی ہوئی ہے جو بھی دیٹا پڑا ہوا ہے اس کی میمری میں کاپی بنا لیں اور اس کے پر کام کرتے رہیں اس کے ریلیٹڈ لنکس اور پوائنٹرز اور ٹوٹوریل جو ہے وہ ہم اپنے ہینڈ آؤٹس میں مینشن کر دیں گے آپ اس پہ اور بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کر دیکھیں کیونکہ کافی فائدہ مند چیز ہے روسیٹ پہ بات کرتے ہوئے جب ہم روسیٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے کہا کہ ایک تو میرے پاس کیشت رو سیٹ ہے جو یہ مجھے کنیکٹڈ ماڈل دیتا ہے ایک میرے پاس جے ڈی بی سی سیٹ بھی ہے جے ڈی بی سی سیٹ کیا ہے سیٹ جو ہے یہ کافی فلیکسیبل ہے اس کمپیئر ٹو ریزلٹ سیٹ اور اس ریزلٹ سیٹ کے اندر اس جو رو سیٹ کے اندر ہم فارورڈ ورڈ ہر طرف جا سکتے ہیں بہت سارا کام زیادہ فلیکسیبل طریقے سے کر سکتے ہیں جو کہ ہم ریزلٹ سیٹ میں کرتے تھے اس سے تو جے ڈی بی سی رو سیٹ انہوں نے رو سیٹ کے اوپر ریزلٹ سیٹ کے اوپر ایک طرح کی ریپر بنا دی ہے کلاس سی بنا دی ہے اور اس کو ہم ریزلٹ سیٹ کو ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں فنکشنالٹی میں فرق صرف اتنا ہے کہ رو سیٹ کی ساری فنکشنالٹی ہمیں مل جاتی ہے لیکن انڈر لائن لیئر پہ ریزلٹ سیٹ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو رو سیٹس کے بارے میں آپ کافی انفارمیشن پڑھ سکتے ہیں جاوا ڈاک کے اندر سے جو ہم اپنے آپ کو لنکس بھیجیں گے وہاں سے اور اگر آپ ان کو اپنی اسائنمنٹس میں یا اپنی اگزامپلس میں یوز کرنا چاہیں تو وہاں بھی آپ یوز کر ہیں یہاں پہ جو میں تھوڑا سا آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رو سیٹ میں جنرلی کام کیسے کیا جاتا ہے اسکرین پہ آپ جو اینیمیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی ہے کیش رو سیٹ کی اگزامپل ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ہمارا کلائنٹ پروگرام جو ہے اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتا ہے کلائنٹ پروگرام نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا اور ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کی ایک کوئری کے تھرو کاپی لے لی جو ہم پہلے ریزلٹ سیٹ کی فارم میں لیتے تھے اب یہ ہمارے پاس کیشٹ رو سیٹ کی فارم میں ہے جب یہ کاپی ہمارے پاس آگئی تو ہم نے کنیکشن جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا کنیکشن ڈیٹا بیس سے ختم ہو گیا نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں کہ ہم اس رو سیٹ کے اوپر اپنا مینوپولیشن کر رہے ہیں اپنی پروسیسنگ کر رہے ہیں جو بھی ہم یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کام ہم یہاں پہ روسیٹ کے اوپر پرفام کر رہے ہیں جب ہم یہ کام پرفام کر لیتے ہیں جس میں رو کی ایڈیشن ہو سکتی ہے رو کی ڈیلیشن ہو سکتی ہے رو کی اپڈیشن ہو سکتی ہے یہ سارا کام جب ہم پرفام کر لیتے ہیں تو اب باری یہ ہے کہ اس روسیٹ کو واپس ڈیٹا بیس میں اسٹور کر دیا جائے اس پوائنٹ پہ ہمارا ڈیٹا بیس سے لنک دوبارہ اسٹابلش ہوتا ہے اور اس رو سیٹ کو دوبارہ ڈیٹا بیس میں سیو کر دیا جاتا ہے تو یہ جو ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا اب ڈیٹا بیس میں وہ چینجز چلی گئی ہیں جو ہمارے رو سیٹ میں تھیں اب یاد ہوگا کہ ہم نے ریزلٹ سیٹ میں بھی یہ چینجز کی تھیں فرق وہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں جب روز اپڈیٹ کر رہے تھے روز کو ڈیلیٹ کر رہے تھے تو وہ کانسٹنٹلی کنیکٹیڈ تھا ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ چیزیں ڈیٹا بیس میں ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی تھیں لیکن یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹڈ ماڈل میں کام کر رہے ہیں ڈاٹ نیٹ کے اندر یہ سارا کام جو ہے ان کی اپنا ایک سیٹ آف کلاسز ہے جس کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں اس کے تھرو ہوتا ہے تو یہ دونوں سائڈ ہیں جاوا اور ڈاٹ نیٹ میں پیرل یہ چیزیں اویلیبل ہیں رو سیٹس پہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی کہ رو سیٹس کیا ہوتے ہیں ان پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اور ریزلٹ سیٹ کی نسبت ان کا کیا ایڈوانٹیج ہے وہ اور بہت سارا کوڈ ابھی ایسا ہے بہت سارے ہمارے پروگرام ایسے ہیں بلکہ میجارٹی پروگرام ایسے ہیں جس میں اسٹر سیٹس یوز ہوتے ہیں کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں آپ بھی ریزلٹ سیٹس کے ساتھ کام کریں اپنی لرننگ کے لیے کسی ایگزامپل میں رو سیٹ کو بھی یوز کر کے دیکھ لیں ایک یہاں پہ تھوڑی سی میں اور اب ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا جو کہ ہم نے شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا وہ کے بارے ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈرائیورس ہمارے پاس ہیں وہ کیا ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ڈرائیور پہ جو ہم نے یوز کیا وہ تھا جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور آپ نے یہ غور کیا کہ اس میں دو دو ورڈ آ رہے ہیں جے ڈی بی سی آ رہا ہے او ڈی بی سی آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جاوا کا میکینزم ہے یہ جو پروٹوکول یوز کرتا ہے دیٹ از جے ڈی بی سی اور ہم جو اصل میں ڈرائیور یوز کر رہے ہیں ایکسیس کو چلانے کے لیے وہ مائکرو کا ہے مائکروسافٹ یوز کرتی ہے او ڈی بی سی اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی تو ہمارا یہ ڈرائیور کرتا کیا ہے کہ جے ڈی بی سی کی کالز لیتا ہے ہمارے پروگرام سے ان کالز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے او ڈی بی سی میں اور وہ کالز آگے جاتی ہیں ایکسیس کو ایکسیس ڈیٹا واپس بھیجتی ہے او ڈی بی سی سے وہ ڈیٹا واپس لیتا ہے جے ڈی بی سی والا ہمارا ڈرائیور اور پھر ہمارے پروگرام کو دے دیتا ہے بالکل ویسی ہے جیسے ہمارے پریزیڈنٹ کسی فرانس کے پریزیڈنٹ سے بات ہیں تو یہ انگلش بولیں گے وہ فرینچ سمجھیں گے تو بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ان کی انگلش کو فرینچ میں کنورٹ کر دے گا فرینچ جواب کو واپس انگلش میں کنورٹ کر کے ان کو بتا دے گا تو ٹرانسلیٹر جو ہے بیچ میں اس کیس میں وہ ہے ہمارا جے ڈی بی سی اور ڈی بی سی ڈرائیور کیونکہ ہم مائیکروسافٹ کا ڈرائیور یوز کر رہے ہیں کو چلانے کے لیے ایک جو یہاں پہ ہے کہ آپ کی کال جے ڈی بی سی میں آئیں آپ نے ان کو پہلے کنورٹ کیا او ڈی بی سی میں تو کیا اس پروسیس میں ٹائم نہیں لگ رہا اس پروسیس میں بہت ٹائم لگتا ہے اس پروسیس سے ہماری پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بیچ میں سے نکال دیں یہ جو ٹرانسلیشن ہے اور ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے بات کر لیں یعنی کہ کیوں نہ ہم فرینچ سیکھ لیں اور ڈائریکٹلی فرینچ فوراً سے بات کر لیں ذرا بات بھی اچھی سمجھ میں آ جائے گی اور کام بھی جلدی ہو جائے گا تو ایسا سارا کام ہو سکتا اور یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرائیور ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ان ڈرائیور ٹائپ پہ ہم آپ سے تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹائپس کے ڈرائیور ہمارے پاس کیا ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اس کو زیادہ دیکھتے ہیں سو so پہلی جو ٹائپ کا ڈرائیور ہے ٹائپ ون ڈرائیور دیٹ از جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج جے ڈی بی سی سی برج جو ہے جو آپ کے مائکروسافٹ یوز کرتا ہے ڈیٹا بیس سے بات کرنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ ہمارے سامنے ایک سرور مشین ہے سرور مشین کے اوپر ڈیٹا بیس سرور پڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ہے کلائنٹ مشین ہے کلائنٹ مشین سے آپ کے جاوا کے پروگرام نے کوئی کال کی ڈیٹا بیس کے اوپر وہ کال ملے گی جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج ڈرائیور کو جو کہ ہم یوز کرتے ہیں یہ وہ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج یہ وہ ڈرائیور ہے جو ہم لکھتے تھے سن ڈاٹ جے ڈی بی سی ڈاٹ او ڈی بی سی ڈاٹ ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور یہ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی جو برج ہے یہ ٹرانسلیٹ کرے گا ڈی بی سی کال کو او ڈی بی سی کال میں اور او ڈی بی سی کال جو ہے وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوگی یا کمیونیکیٹ کرے گی وینڈر کی ڈی بی سے وینڈر کی ڈی بی لائبریری سے کیا مطلب ہے ڈیٹا بیس uh, ہو سکتا ہے اگر اوریکل کی ہم یوز کر رہے ہیں یا اسکول سرور استعمال کریں تو وہ کسی ہو سکتا ہے لینگویج میں لکھی ہو سی پلس پلس میں لکھی ہو سی میں لکھی ہو ایڈا میں لکھی ہو کسی لینگویج میں لکھی ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی ایک لائبریری ہوتی ہے اور اس لائبریری کے تھرو ہم اسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو جے ڈی بی سی او ڈی مائیکرو کی طرف سے بہت سارے ڈرائیورز آلریڈی مائکرو کے کے فارم پہ وینڈرز کے اویلیبل تھے اسکیول سرور کا اویلیبل تھا ایکسس کا اویلیبل تھا بہت سارے ڈرائیورز آلریڈی اویلیبل تھے تو جتنی دیر میں لوگ پیورلی جاوا بیسڈ ڈرائیورز دیکھتے ہیں اتنی دیر میں کام چلانے کے لیے ہم نے جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج یوز کرنے شروع کر کہ اپنی کو او میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں او سی یوز کر کے ڈیٹا بیس سرور سے بات کرتے ہیں ریزلٹ واپس آئے گا اس کو دوبارہ سے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے تو ہمارا تھا جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ڈرائیور آ جاتا ہے اس کو ہم ٹائپ ٹو ڈرائیور کہتے ہیں اور نکال دی تو پچھلے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج بات کرتا تھا اوڈی بی سی سے او ڈی بی سی آگے وینڈر ڈی بی سے بات کرتی تھی تو کیا یہ ٹائپ ٹو میں کہ ہم نے کا جو بیچ میں لیئر تھی وہ نکال دی جب آپ او کی لیئر بیچ میں سے نکال دیں گے تو آپ کو جو کام ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ٹائپ ٹو ڈرائیورز ایسے ڈرائیورز ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹلی وینڈر کی ڈیٹا بیس لائبریری سے بات کر سکتے ہیں وہ جس میں بھی لکھی ہو سی پلس پلس میں لکھی ہو جس میں لکھی ہو اس سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی کالز وہاں پہ بھیج سکتے ہیں تو ٹائپ ٹو ڈرائیور میں جو ہم نے ایگزیکیوشن فاسٹ کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہم نے میں سے بی کی کو دیا تو یہ جو آپ نے دو ٹائپس کے ابھی تک ڈرائیور دیکھے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے کچھ لیئرز نکالتے جا رہے ہیں لیئرز نکالنے سے جتنی لیئرز ہوں گی اتنا کام سلو ہو جائے گا فار ایگزامپل آپ آپ کے والد آپ کو ایک کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سے کہا بڑے بھائی آپ سب سے چھوٹے ہیں فیملی میں بڑے بھائی نے بیچ والے بھائی سے کہا بیچ والے بھائی نے آپ سے کہا اب کوئی نئی بات ہو گئی پہنچ گی اور آپ جا کے وہ جتنی دیر میں کام کر کے آئیں اتنی دیر میں شاید ان کو غصہ آ تو بیچ میں سے ہم نے اب لیئرز نکالنی ہے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو پہلی جو لیئر ہم نے ریموو کی وہ کیا ریموو کیا ہے وہ یہ ریموو کیا کہ ہم نے او ڈی بی سی کو بیچ میں سے نکال دیا ہے ہم نے پہلے بات کر رہے تھے ڈیٹا بیس سے مائکروسافٹ کے ڈرائیورز کے تھرو وہ ہم نے سائٹ پہ کر دیا اب ہم جو ڈیٹا بیس کی لائبریری سے ہیں ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اس کی ڈیٹا بیس کی لائبریری کی لینگویج میں تو اس کو بھی کیسے فاسٹ کیا جا سکتا ہے کیا ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم جس لینگویج کے اندر ڈیٹا بیس لکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹا بیس کے اس, اسی لینگویج میں امبیڈ ایک ڈرائیور بنا دیں جو کہ ڈیٹا بیس ہے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر لے یہ جو بیچ میں ڈیٹا بیس کی لائبریری آ رہی ہے یہ بھی سائٹ پہ ہو جائے تو ایسی بات بھی پوسیبل ہے اور وہ ہے ٹائپ فور ڈرائیور میں اب آپ سوال پوچھیں گے یہ ٹائپ 3 کہاں پہ تو ٹائپ تھری اندر ٹائپ کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ تھری جو ہے وہ تھوڑا سا اور اینگل uh, سے ہے تھوڑا سا ہے ایز کمپیئر ٹو تو پہلے اب دیکھتے ہیں کہ 4 کیا ہے تو فور میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کلائنٹ مشین ہے اس پہ جو ہمارا جاوا کا پروگرام تھا یہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے بات کر رہا ہے یہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو کال بھیجتے اور جواب لے لیتا ہے تو ہم نے جو بیچ میں ڈیٹا بیس لائبریری کی کال تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے تو یہ سب سے فاسٹسٹ ڈرائیور ہوگا پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بہتر ڈرائیور ہوگا ٹائپ تھری ڈرائیور پہ بات کرتے کہ وہ کیا ٹائپ تھری ڈرائیور جو ہے اس کے اندر ہم کہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں ابھی تک ہم اب دو پہ کام کر رہے تھے تو یہ جو تین چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے اصل میں جتنی بھی آپ اپلیکیشنس بناتے ہیں اور جتنی بھی آپ لیٹسٹ ساری انٹرپرائز اپلیکیشن بنتی ہیں ان میں ایک ہی مشین پہ کام نہیں ہوتا ملٹیپل مشینس پہ کام ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا ڈیٹا بیس سرور جو ہوگا وہ ایک مشین پہ پڑا ہوگا جہاں پہ آپ کی پروگرامنگ لاجک ہے جہاں پہ اپلیکیشن ہے وہ ایک سرور ہوگا اور جہاں سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں یا جہاں پہ آپ کا ویب براؤزر ہے وہ کوئی ایک اور مشین ہوگی آپ کی کلائنٹ مشین ہوگی تو ملٹیپل مشینز آ گئی ہیں ٹائپ 3 جو ڈرائیور ہے یہ نیٹ ورک ٹائپ کا ڈرائیور ہے اس کے ذمہ صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ سے کالز اس نے بھیجنی ہے سرور مشین تک سرور مشین کیونکہ آگے ڈیٹا بیس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ ٹائپ 1، ٹو یا فور ٹائپ کا کوئی ڈرائیور انسٹال ہوگا جو کہ آگے بات کر گا ڈی بی سرور سے تو ٹائپ 3 ڈرائیور بیسیکلی نیٹ ورک کا ڈرائیور ہے یہاں تک ہم بات کر رہے تھے انڈیویجول ڈرائیورس پہ میں آپ کو چاہوں گا کہ ایک چاروں کو آپ ذرا ایک دفعہ اکٹھا دیکھ لیں تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں جو آپ بیسک ڈفرینس دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ ٹو میں سے بیچ میں سے ہم نے او بی سی کی لیئر غائب کر دی ہے ٹائپ ٹو اور ٹائپ 4 میں جو آپ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو وینڈر لائبریری کی کال تھی وہ فردر کم کر دیے تو بیسیکلی ہمارا جو ڈرائیور کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں تھن ڈرائیور ٹائپ ون کے کیس میں ہمیں کلائنٹ مشین پہ کچھ سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا ڈی بی سے ریلیٹڈ جو کہ اس کو رن کرے گا ٹائپ ٹو پہ ریلیٹولی کم ہوگا اور فور میں بالکل بھی نہیں ہوگا تو جیسے جیسے ٹائپ فور ڈرائیور کی طرف جاتے ہیں تو کا سائز کم ہوتا جاتا ہے کلائنٹ مشین پہ ڈرائیور کے ساتھ اور سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس لیے اس کو تھن ڈرائیورس بھی کہتے ہیں اینڈ دیز آر دا موسٹ ایکسپینسو آف آل سب سے مہنگے ہوتے ہیں اور اب آپ اگر ان کے ساتھ دیکھیں ٹائپ 3 ڈرائیور کو تو اس میں ایک نیا بلاک ایڈڈ ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کلائنٹ سے پہلے کال کہیں مڈل پہ گئی ہے مڈل ٹیئر پہ گئی ہے یہ ہم باتیں کریں گے ذرا اگلے لیکچرس میں مڈل ٹیئر سے کال آگے گئی ہے ڈیٹا بیس سرور پہ تو کلائنٹ سے جو مڈل ٹیئر تک کال جانی ہے جس میں نیٹ ورک انوالو ہے ٹائپ 3 ڈرائیور اس کو ہینڈل کرتا ہے تو یہ جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیورس کی بات کی ہے آپ ان کو اپنے پروگرامس میں ڈفرینٹ میں یوز کریں گے ابھی تک ہم ٹائپ ون ڈرائیور یوز کرتے آئے ہیں ٹائپ ٹو اور ٹائپ فور ٹائپ بھی اویلیبل ہوتے میں سے کئی ڈرائیورس فری بھی ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرامس میں اسپیشلی ان سچویشنز میں آپ کو ڈفرنٹ ڈرائیور یوز کرنے پڑیں گے جب آپ کا کلائنٹ کوڈ ایک مشین پہ ہوگا اپلیکیشن سرور دوسری مشین پہ ہوگا ڈیٹا بیس سرور آپ کا کسی اور مشین پہ ہوگا یہاں تک جو ہم نے بات کی جے ڈی بی سی میں اس میں ہم نے بہت ساری کلاسز کے نام لیے آبجیکٹس کے نام لیے جیسے کنیکشن تھا اسٹیٹمنٹ تھی ریزلٹ سیٹ تھا یہاں پہ میں تھوڑی سی اب اس کو ذرا چینج ایک آپ کو ورژن دیتا ہوں اپنی سٹیٹمنٹس کا کہ یہ ایکچولی کلاسز نہیں ہیں یہ موسٹلی انٹرفیسیز ہیں تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ انٹرفیسیز کیوں ہیں انٹرفیس کیا ہوتا ہے انٹرفیس پہ ہم نے بات کی تھی کہ انٹرفیس میں میتھڈ کیا سگنیچر ڈیفائن ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹی امپلیمنٹ کرنے والی کلاس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جے ڈی بی سی کے کیس میں بھی ایکزیکٹلی کچھ ایسی کیس ہے Oracle والے result set کو کیسے implement کرتے ہیں یہ Oracle ہی بہتر جانتا ہے SQL Server ایل سرور والے ریزلٹ سیٹ کو کیسے امپلیمنٹیشن دیتے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں ایکسیس میں کیسے امپلیمنٹیشن دینی ہے یہ بھی مائکروسافٹ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اگر ہر بندہ اپنی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے تو میں کلائنٹ کے اندر کیا لکھوں جو میں کوڈ لکھ رہا ہوں اس میں میں کیا لکھوں آر والے کہہ دیں گے کہ جی آپ لکھیں آر آگے موو کرنے کے لیے. مائیکروسافٹ نے کہا جی آپ لکھیں آر آگے موف کرنے کے لیے ایک اور ڈیٹا uh, بیس آئی اس نے کہا جی اگر آپ نے ریزلٹ سیٹ میں آگے جانا ہے تو آپ لکھیں آر ایس ڈاٹ تو انٹرفیس ڈیفائن کرنے سے کیا ہوا کہ سن والوں نے یا جاوا والوں نے ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس ڈیفائن کر دیا اس میں میتھڈ کے کیا تھے سیگنیچر اور کہا کہ جو جو ڈیٹا بیس جاوا کے پروگرام سے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا چاہتی ہے وہ اس انٹرفیس کی امپلیمنٹیشن دے دے تب اب ریزلٹ سیٹ میں آگے موو کرنا ہے اس کا ایلگوریدم مائکروسافٹ کا ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو ریزلٹ سیٹ میں آگے موو کرنا ہے اس کا ایلگردم اوریکل کا ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو لیکن جس نے یوز کرنا ہے ریزلٹ سیٹ کو اس کے لیے میتھڈ کی کال ہمیشہ ہے تو انٹرفیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہمیشہ میتھڈ کال اس کے لیے ہمیشہ کامن ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے جیسے میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں ڈو اسائنمنٹ تو میں سب کو کہتا ہوں do اور سارے اسٹوڈینٹ اسائنمنٹ کرتے ہیں آپ ایک ساتھ ایک طریقے سے اسائنمنٹ کرتے ہیں دوسرے ساتھ دوسرے طریقے سے تیسرے ساتھ تیسرے طریقے سے اسائنمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کی امپلیمنٹ ہے میرے لیے آپ کو اسائنمنٹ دینے کے لیے میتھڈ کال ایک ہی ڈاٹ اس ڈو اسائنمنٹ تو انٹرفیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کی میتھڈ کال جو ہے وہ ہمیشہ سیم ہو جاتی ہے پیچھے اس کی امپلیمنٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے امپلیمنٹیشن اے نے کچھ اور کی بی نے کسی اور طریقے سے کی سی نے کسی اور طریقے سے کی لیکن میتھڈ کا نام سب نے سیم رکھا ایکشن پرفارمڈ آپ نے کیا تھا یوز ایکشن پرفارم میں کبھی ہم ٹیکس فیوز میں سے ڈیٹا لے کے دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں کبھی ایک ٹیکسٹ فیلڈ کا ڈیٹا لے کے دوسری میں کاپی کر دیتے ہیں کبھی کوئی اور کام کرتے ہیں لیکن میتھڈ کی کال ہمیشہ سیم رہتی ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن فرق ہو جاتی ہے تو انٹرفیس کا جو ایک پرائمری ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میتھڈ کال ہماری سیم ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن اس کے بیہائنڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور اسی لیے سن والوں نے انٹرفیس ڈیفائن کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو پروگرامس ہیں وہ یہ یہ یہ یہ میتھڈ کالس کریں گے اب جس نے ہماری ڈیٹا بیس سے ہمارے پروگرام سے اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرانا ہے وہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر دے اب امپلیمنٹیشن کا الگوریتم چاہے کچھ بھی ہو امپلیمینٹ جو میتھڈ کی کال ہے جو ان کی میتھڈ کا نام ہے وہ ہمیشہ سیم ہوگا تو بات یہاں پہ ہماری ہوئی کہ یہ کیا انٹرفیسز ہیں اور کیا تھوڑی سی یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی بات کرتے چلیں گے کہ ڈیزائن کیسے کرنا چاہیے ڈیزائن کے بارے میں ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کریں گے جب ہم آگے جائیں گے ویب کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ڈیٹا بیس ایک میجر پورشن ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایک گائڈ لائن دینا چاہیں گے کہ اپنے پروگرامس کو ڈیزائن کیسے کیا کریں سافٹ ویئر کے اندر آپ نے یا اسی سے ریلیٹڈ کسی کورس میں آپ نے پڑھی ہوں گی کوششن uh, کپلنگ کی ٹرمس کوہیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایک فنکشن ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام نہیں کر رہا جو ایک اسپیسیفک کام کر رہا ہے کپلنگ یہ ہے کہ آپ کی کلاس کتنی اور کلاسز کو جانتی ہے کتنی کلاسز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے تو کوئی کوہیشن رکھنے کے لیے یا اس اور کپلنگ کو اپنی بہتر بنانے کے لیے ہم کرتے جنرلی ڈیزائن میں یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کا کوڈ جو ہوتا ہے اس کو سپریٹ کلاس میں لکھتے ہیں جو کلائنٹ کا کوڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کوڈ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو سپریٹ کلاس میں لگتے ہیں میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ زیادہ اچھا سمجھ آئے اسکرین پہ آپ جو اگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس امپلائی کے نام سے ایک کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر ہی ڈیٹا بیس بھی کنیکٹ ہو رہی ہے اور ڈیٹا بیس کے ساتھ سے جو ویلیوز نکل رہی ہیں وہ بھی پروسیس ہو رہی ہیں ایک امپلوئی ٹائپ کے آبجیکٹ میں سو ہمارے پاس ایک امپلائی کلاس کا آبجیکٹ یہاں پہ ہے جو ڈیٹا بیس میں ویلیوز انسرٹ کر رہا ہے اور ڈیٹا بیس میں سے ویلیوز ریٹریو کر رہا ہے ایکچولی یہاں پہ مکس ہو گئے ہیں دو ٹائپ کے کوڈ ایک ہے ہمارا امپلائی کلاس کا اپنا کوڈ جس میں امپلائی کی ڈفرینٹ بزنس لاجکس اویلیبل ہیں اور ایک ہے ہمارا کوڈ جو کہ ڈیٹا بیس میں ویلیوز انسرٹ کر رہا ہے ڈیٹا بیس سے ویلیوز ریٹریو کر رہا ہے جنرل ڈیزائن گائڈ لائن جو میں آپ کو یہاں پہ یہ دوں گا وہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کوڈ ہمیشہ سیپریٹ کلاس میں رکھیں سیپریٹ کلاس میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی چینج آتی ہے یا اس کوڈ میں چینج آتی ہے تو صرف آپ کا وہی کوڈ چینج ہوگا پورا آپ کی بزنس لاجک والا کوڈ چینج نہیں ہوگا یہ اگزامپل جو ہے آپ کو فردر جا کے کلیریفائی مزید ہوگی جب ہم ویب ڈیزائن پر کام کر رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو انیشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اب جو آپ سکرین پہ ایشو کر دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے سامنے دو ڈفرنٹ کلاسز ایک کلاس میں ہم نے رکھی ہے اپنی ساری بزنس لاجک جس میں امپلائی کلاس ہے اس کے گیٹرز ہیں سیٹرس ہیں ڈفرینٹ اس کے ممبر ویریبلس ہیں اور دوسری کلاس ہے جس میں ہم نے رکھی ہے ڈیٹا بیس لاجک جس کلاس میں ہم نے ڈیٹا بیس لاجک رکھی ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ڈاؤ اور امپلائی کلاس سے ڈاؤ کلاس کا آبجیکٹ بنا کے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اب اگر ہماری کوئی ڈیٹا بیس لاجک میں کوئی چینج آتی ہے تو ہماری داؤ والی کلاس میں چینج آئے گی ہماری امپلائی والی کلاس میں چینج نہیں آئے گی یہاں پہ یہ جو ڈیزائن گائڈ لائن میں نے آپ کو تھوڑی بتائی ہے یا سمجھائی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزنس لاجک والی کلاسز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اٹسر چینجز کم ہوتی ہیں فار ایگزامپل آپ اپنے کسٹمرز کو انوائس ایشو کرتے ہیں وغیرہ آتا ہے تو اس کی پروسیسنگ مور اور ہی طریقے سے کافی عرصہ ہوتی رہے گی جنرلی بزنس لاجک والی کلاسز کو بار بار استعمال بھی کیا جاتا ہے اور ان کی لاجک میں بہت ایکسٹینسولی چینج بھی نہیں آتا دوسری طرف یہ سچویشن ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے والی لاجک جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دی ہے اب یہ ہائیلی کوہیسو کوڈ نہیں رہا یعنی کہ ایک طرح کا کام نہیں کر رہا ہے ڈیٹا بیس کو بھی ایکسس کر رہا ہے ڈیٹا ریٹریو بھی کر رہا ہے بزنس لاجک بھی امپلیمنٹ کرا ہے تو اس کوڈ کو ذرا بہتر بنانے کے لیے اس کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر بنانے کے لیے ہماری جنرل ڈیزائن گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے والا کوڈ ڈیٹا بیس سے ویلیوز ریٹریو کرنے والا کوڈ اپڈیٹ وغیرہ کرنے والا کوڈ وہ سارا آپ ایک علیحدہ کلاس میں لکھیں اور جو آپ کی باقی بزنس لاجک ہے اس کو علیحدہ کلاس میں لکھیں اس کو سپلٹ کر دیں یہ جو گائیڈ لائن ابھی میں نے آپ کو صرف تھوڑی سی انٹروڈیوس کی ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے جب ہم جائیں گے اپنے ڈفرینٹ پروگرامز بنائیں گے تو کتنی ایکسٹینسولی وہاں پہ یہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کوڈ لکھیں گے تو اتنا بڑا ہو جائے گا کلاس میں کہ جو کہ مینیجیبل ہی نہیں رہے گا تو اس وقت اس ڈیزائن گائڈ لائن کو صرف اتنا سا سمجھیں کہ ڈیٹا بیس کے کوڈ کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مین لاجک سے مین کوڈ سے آگے جا کے ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے آج جو ہم نے اپنا لیکچر کیا اور سارا دیکھا اس میں ہم نے اپنی جے ڈی بی سی کو اس وقت فینش کیا ہے اپنی جے ڈی بی سی کو ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کے حوالے سے یہ جو چار لیکچرز تھے اس میں آپ نے ڈفرنٹ ڈیٹا بیس کے آپریشنس دیکھے جو ہم اپنے پروگرام کے تھرو پرفارم کر سکتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ ہم نے اتنا خاص ایمفسائز نہیں کیا ہم نے صرف آپ کو کون سا اول پہ تاکہ کوڈ ہمارا سمپل ہے بہت اچھی اچھی چیزیں آپ فرنٹ اینڈ پہ لگا سکتے ہیں ٹیبلز لگا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ ڈیٹا دکھانا چاہیں کافی اچھے ٹولز uh, اویلیبل ہیں جی وائز کے وجٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس سوئنگ کے اندر جے ٹیبل وغیرہ بہت اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کر کے دیکھیے گا تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیویٹی کے یہ لیکچرس ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ایک اچھا انہوں نے اوورویو دیا ہوگا کہ ڈیٹا بیس سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا ریٹریو کیسے کرتے ہیں ڈیٹا پہ مینپولیشن کیسے کرتے ہیں ان سارے پروگرامس کو پرفارم کریں کوشچنز آپ اپنے ہمیں بتائیں we will شاء reply رپلائی دوز کون اور ہم ان کو آپ کی جو بھی پرابلمس ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ڈیٹا بیس کنیکٹوٹی از ویری امپورٹینٹ ان سینس کہ ہماری جتنی بھی آگے جا کے ویب اپلیکیشن بنائیں گے سب کے پیچھے ڈیٹا بیس لگے گی ویب اپلیکیشن سے ڈیٹا بیس ایکسیس کرنے کا کوئی فرق طریقہ نہیں ہوگا جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے exactly ایگزیکٹلی وہی کام ہم وہاں پہ کر رہے ہوں گے تو جے تو ہم نے wind up کی نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ مزے کی چیز دیکھیں گے انٹرسٹنگ سی چیز دیکھیں گے اور وہ ہے کہ گرافکس کیسے جاوا میں یوز کرتے ہیں ڈرائنگس کیسے کرتے ہیں اینیمیشنز کیسے ہوتی ہیں گیمز کیسے بناتے ہیں ان چیزوں میں تھوڑی سی ہم باتیں کریں گے آپ کو سکھائیں گے بھی یہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ شاء آپ سے اگلے لیکچر میں اب ملاقات ہوگی